لا اله الا الله لا اله الا الله توحید سنت سنت صوتكم لا اله الا الله اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقریر درس قران و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطل سے مناظرے اور بہت کچھ لا اله الا الله اس مبارک سلسلے کا دسوان حلق سمعت فرمائے الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفی وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى, وعلى آله وأصحابه هجوم الهدى أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 براضران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ للہ آپ کی اس مسجد مستشبہ میں درو سے صورت فاتحہ کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی تھی اور سابقت عرض میں ہم اس بات پہ بیان کر رہے تھے کہ سورت فاتحہ سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتے اور اسی پر میں نے اپنے ماروزات عرض کیے تھے کہ جیسے خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اخلاق میں تبدیلی ہوتی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے رسول بھیجے نبی بھیجے کہ وہ تلاوت کتاب سے تعلیمی کتاب و حکمت سے اور تزکیے سے ہماری اصلاح اخلاق اس بات کا قائل ہے کہ انسان کی اخلاق کی اصلاح ہو سکے اب اس اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی تو اس کے لیے بھی وہی تین طریقے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہیں دلاوت کتاب قرآن پڑھیں تو قرآن کی ایک اپنی برکت ہے اللہ کا کلاب ہے جب آدمی پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام تو آپ دیکھیں کہ جب آدمی اللہ سے ہم کلام ہوگا اسی طرح جیسے حدیث مبارک ہم پڑھتے ہیں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں سن سرمدی یعنی امام تربزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے صحیح تو بعض علماء نے اسی لیے اس کے بارے میں لکھا کہ جس گھر میں تربیزی شریف موجود ہو گویا کہ وہ یہ سمجھے کا انا کہ اللہ کا نبی کا ان ہوئی نقل می ہی اللہ کا نبی گویا اس کے گھر میں موجود ہے اور بات کر رہے ہیں اسی لیے کہ ہر باب موجود ہے ہر حکم موجود ہے کسی بھی یہ حضرت اکروا جو بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے قرآن پاک کے سمجھنے والے ہیں تاب میں سے ہیں تو جب وہ تلاوت سے قرآن فرماتے تھے تو بے خوشی کاری ہو جاتی بے ہوش ہو جاتی اور جب ذرا سبھی ہوش آتی تو کہتے حاضہ ہاں کلام ربی میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں میرا یہ مقام دیکھیں نا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ایو یا ایو یا ایو الدیرا بنو یا یا الناس یا اللہ ہمیں خطاب نا اللہ فرما تو تو اللہ کلام فرما رہے ہیں قرآن اللہ کا کلام تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تلاوت کتاب اسی لیے لفظ دو استعمال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بھی دونوں دو لفظ ہیں اور رقط عربیہ میں بھی دونوں دو لفظوں کا استعمال اغلف اکثر ہے ایک لفظ ہوتا ہے تلاوت ایک ہوتا ہے کراس مثلاً آپ کہیں گے کراس میں نے پڑھا یا آپ کہیں گے تلو میں نے پڑھا ہے لفظ دونوں کا معنی ایک ہے تلاوت کا مانا بھی وہی ہے پڑھنا جیسے آپ کہتے ہیں میں کلام پاک کی تلاوت کر لوں یا آپ کہتے ہیں کہ میں کلام پاک پڑھ لوں تو لفظ کراط یا لفظ تلاوت دونوں کا معنی ایک ہے پڑھنا اسی لیے اللہ زبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے حکم دیا کہ میرے میں ہوں لا تو ہر رک بھی لسان کا لتا جل بھی انا علینا جم اہ وپر آنا باقرانا ہو جب ہم آپ پر پڑھیں خود تب قرآن آپ سنیں اتباع کریں سنتے رہیں غوث کریں تو لفظ قرآن کو قرآن ہے اسی لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے اس کی بھی آپ دیکھیں گے یک تو ایک لفظ ہوتا ہے تلاوت یتلون یت لون اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ جب آپ کا وظیفہ کیا ہوگا یتلو علیہم علی آیات ہی کہ وہ لوگوں سے میرے آیات کی تلاوت کریں یعنی قرآن پڑھیں اور سنائیں تو اب تلاوت اور قراط کا معنی تو وہی ہو گیا پڑھنا لیکن بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ ان دونوں حلقوں میں ایک بڑا لطیف فرق وہ لطیف فرق کیا ہے کہ مثلا لفظ قراط جو ہے عام ہے آپ کہیں گے کراس القرآن میں نے قرآن پڑھا کراس الحدیث میں نے حدیث پڑھی کراس الجریدہ میں نے اخبار پڑھی کراس المجلدہ میں نے بیگن پڑھا تو آ لیکن آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ تلا ات الجریتا میں نے جریدے کی اخبار کی تلاوت کی ہے آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے ایک میگزین کی آج تلاوت کی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے علماء نے فرمایا کہ تلاوت کہتے ہیں اس چیز کا پڑھنا جس کے پڑھنے پر ثواب مرتب ہو اس کو کہتے ہیں تلاوت لمز کی رات تو آم ہے قرآن پڑھیں گے ثواب ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی چیز پڑھیں گے ثواب کے وجہ گناہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ غلط رسائل پڑھنے شروع کر دیں غلط میگزین پڑھنے شروع کر دیں آپ پلے بوائے پڑھنا شروع کر دیں آپ کسی منٹو کے افسانے پڑھنے شروع کر دیں تو اگر آپ ایسی باتیں پڑھیں گے تو آپ کو ناکار ہوں اس لیے لمظ کی رات آم ہو گیا تلاوت خاص ہو گیا کہ تلاوت وہاں ہوگی جہاں اللہ کا قرآن تلاوت کر رہے ہیں کیوں وہ پڑھنے میں ثواب ملے گا کہ ایک ہر پہ دس نیکیاں مل گئی الفلا کل ہر فن حضر نے بولا یہ نہ کہ الگ حرف ہے لام الگ حلف ہے میم الگ حرف ہے کوئی حدیث نے کیا ہمیں مل گئی تو یہ ہے تلاوت حدیث کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پڑھنے میں ثواب ملے گا تو ایک تو ہمارے اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی تلاوت کی کتاب اس لیے علماء نے لکھا ہے اور آپ بھی کوشش کیا کریں اللہ آپ کو اور مجھے سب مسلمانوں کو توفیق دے علماء کہتے ہیں کہ آپ ہی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ لازمن قرآن کو دیکھ کے تلاوت کریں چاہے ایک صفحہ پڑھیں آپ ایک رفو پڑھیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پارا پڑھ لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا دو سطر چار سطر چاہیے اب حافظ قرآن آپ کو قرآن یاد ہے آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں کہ قرآن کے دیکھنے میں بھی اللہ کی رحمت نہ دلوقت. اس لیے بعض الما فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن کے دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے صرف قرآن کو دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے اللہ کے کابے پہ نظر ڈالنے سے بھی رحمت ہوتی ہے اور اپنے والدین کے چہرے کو ادب اور محبت سے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ایک ہوا ارادہ اچھا دوسرا اخلاق کیسے تھی کہ اللہ کو حل کتاب کہ قرآن کی تعلیم میں تو جب قرآن کی تعلیم دیں گے تو اب قرآن ہمیں بتائے گا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دو قرآن ہمیں بتائے گا کہ یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حدود اللہ ہے تو اب قرآن کی جب تعلیم آئے گی تو پھر بھی ہمارے اخلاق کی سدھار ہوگا بدن حکمت حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی بات لیکن مراد ہوتا ہے تعلیمی سنت کہ جب ہم حضور کی سنت پڑھیں گے ہم حدیث مبارک پڑھیں گے قولی ہو پیبی ہو تو ہمیں ملے گا حضور پاک نے یہ عمل فرمایا اس نے منع فرمایا یہ عمل فرمایا اس سے منع فرمایا تو اس سے بھی ہمارے اخلاق کی اصلاح ہوگی اور تیسری چیز کیا ہے وہ زب کی ہم کے ان کا اندر کو مانجنا بات کرنا کہ جیسے ظاہر کی اصلاح ہو یہ کی بھی اصلاح ہو اب وہ تزکیہ کیسے ہوگا تو اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک کے زمانے میں تو صرف سرکار دو عالم رحمت تو جہاں کے ہاتھ پہ آ کر ہاتھ دے کر مسلمان ہوتے ہی کلمہ پڑھتے ہی وہ اتنی نسبت اور اتنی نظر اتنی فیض اثر تھی کہ بس فوراً تبدیلی آ جاتی تھی بندہ کہ جو ڈاکو تھے جو قاتل تھے وہ روحبا ہو بینا ان کی تصویر جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے وہ لوگ کو میں بیٹیوں کے رکھوا لے جو ڈاکے مارنے پر فخر کرتے تھے وہ لوگوں کی مال کی حفاظت کرنے لگ گئے ایک منٹ صرف گزرا بس حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ یا کلمہ بڑا تبدیلیا اچھا اب یہ ہے کہ کیوں کیوں ہمارا دور حضور پاک سے دور ہوتے گئے صحابہ کا دور آیا خیر القرون کا دور آیا تابعین کا دور آیا توا تابعین کا دور آیا آج ہم چودہ سال پیچھے آ گئے اب ہمارا تذکیہ کیسے ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک جماعت علماء کہلاتی ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ صوفیاء کہلاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم علماء ہوں یہ صوفیاء ہوں صرف ان کے قائل ہیں جو قرآن و سنت کے مطمبے تو وہ بھی ہمارے ایک قسم کے روحانی معالج ہوتے ہیں وہ بھی ہمارا علاج کرتے ہیں اور اس سے بھی ہماری اصلاح جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کی کیفیات مرض کو دیکھنے کے بعد اور ایک اچھا ڈاکٹر صرف بیماری نہیں دیکھتا ایک اچھا ڈاکٹر بیماری کو بھی دیکھتا ہے بیماری کے اسباب کو بھی دیکھتا ہے پھر بیمار کو بھی دیکھتا ہے کہ بھی اس بیچارے کی حیثیت کیا کمزوری دوائی اتنا جاری دے بھی سکے گا ڈوز بھی نہیں لے سکے گا یہ برداشت بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا ڈوز تقسیم ہوتی ہے کہ بھائی یہ بچوں کے لیے ہے بڑوں کے لیے ہے چھ سال تک ہے چھ سے بارہ تک ہے بارہ سے اوپر والوں کے لیے تو کیوں وہ کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دوائی کی طاقت جو ہے اور آگے لینے والے کی عمر کا کیا رکھا اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوائی تو ایک ہے لیکن جب آپ بڑے کو دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کیا فائیو ہنڈریڈ کیپسول لے لیں بچے کو جب آپ دیتے ہیں آپ کے نہیں, نہیں نہیں آپ تو وہ آپ ایسا کریں نا وہ جا کے سیرپ لیں بچوں والا کیونکہ بچہ کیسے قبضول بچارہ نکلے گا دو سال کا بچہ ایک سال کا بچہ ڈیڑھ سال کا بچہ تین سال کا بچہ کیسے قبضول لے گا اس کے لیے الگ دوائی ہے اسی طرح وہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں صوفیاء کرام ہوتے ہیں بزرگان ازام ہوتے ہیں مشائق ہوتے ہیں ان کو بھی ہمارے امراض روحانیہ کا علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ بادری تو بہت اچھا ہے لیکن یہ جھوٹ بولنے کی بیماری میں مبتلا یہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن نماز میں سستی کا تھا ان کا پھر اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ مجھے کسی دوست نے بتلایا اور بترانے والے بھی بڑے ذمہ دار آدمی تھے حضرت میاں ظہیر الحق دین بری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور بڑے علم والے اور فضر والے بہت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی کی بیٹی کے بیٹے انہوں نے فرمایا کہ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ غلام علی محمد رحمت اللہ علیہ جو گزرے ہیں بہت بڑے بزرگ تھے لیکن وہ ہے بڑے توحین سے چلنے والے لوگ صحیح اور عقیدہ لوگ تھے بڑے پیر تھے لیکن صحیح اور عقیدہ وہ جناب انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی ال اشرف علی تھانوی راحمت اللہ علیہ بڑے مشہور ہیں ہم نے بھی نام سنا ہے تو ہم نے بھی نہیں کی ان کو دو یا ریا نہیں تین مسواق بھیجی ہدیہ تو جو آدمی جا رہا اس نے کہا کہ جی میں اس زمانے میں ہندوستان ایک تھا پاکستان نہیں بنا تھا انہوں نے کہا جی میں سہارنپور جا رہا ہوں نے کہا شہر تھانوی میرا ہادی عربی سی تین لکڑی کے لینے والا بھی کیا لگا کہ میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا اونچا آدمی ہے اور اتنا بڑا آدم ہے اتنا بڑا ان کا مقام ہے حضرت نے کوئی آدمی بیچنا تھا تو کوئی چیز بیچتے ابھی یہ تین مسوا ان کو وہاں مسواق نہیں ملتا ہوگا سہارنپور میں لیکن اب حضرت کی بات بھی میں نے رکھ لیا لے گیا چلا گیا تو کہتے ہیں کہ جا کے میں نے حضرت خانوی کو پیش کیا تو حضرت خانوی بڑے خوش ہوئے اور بڑے ہی دعائیں دی اور اس کے بعد اپنے صاحب و صاحبین سے ساتھیوں سے, سے حاضرین سے فرمایا کہ بھائی جانتے ہو کہ خلیفہ صاحب نے مجھے بھی کیوں بھیجے انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ فقیر سے کوئی دنوں سے مستحبات میں کوتا ہی ہو رہی تھی تو حضرت نے تبدیل فرمائی کہ مستحبات کا خیال کرو مستحبات میں چھوڑے کرو تو کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر مستحبات چھوڑو گے تو نوافل سے اللہ معروم کر دے گا اور جب نوافل میں کوتا ہی کرو گے تو اللہ سنتوں سے محروم کر دے گا اور جب سنتوں سے کوتا ہی کرو گے تو نتیجہ ایک لے نکلے گا کہ آپ پھل سے بھی محروم ہو جائے گا آج کل ہمارے پاس نوجوان ہیں نا جی جو ہر مسئلہ خود سمجھتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی زور لگائیں گے چور یار کیا نفل پڑھی کیا بات ہے نفل کی ضرورت کیا ہے نفرت دولکات پڑھو گے خلاصہ والے اچھا وسیعت میں آپ نے جب دولکات پڑھ لی ہے تو اب کیا ہے ظہر کی دار ہو جائے اب مزید سنتیں پڑھنے کی کیا تو دو تو یعنی وہ کم کرنے پر آپ کو ایسا ایسا لگائیں گے پہلے آپ کو سنت سے انشاءاللہ شاء اللہ معروف کریں گے اس کے بعد اللہ کی باقی معاملہ رہے گا کہ جب کل آداب ہو ریما انل نوافل کل نوافل ہو را ان سنت منتر کر سنت ہو ریما انل فراض ایسا ایسا معروف ہوتا کرے اب جو دوسرے حضرات نے وہ کہہ نہیں بابا مسجد میں داخل ہوئے ہو ابھی ادان نہیں ہوئی وقت ہے تو آپ دو رکعت تو المسجد پڑھیں تاکہ دو رکعت آپ کو مل گئی اچھا اب ادان ہو گئی ہے تو بھائی سے پہلے چار رکعت سنت پڑھ لیں تو آپ کو چار رکعت اور مل گئی اب آپ فرض پڑھ لیں اس کے بعد آپ دو رکعت سنت پڑھ اور یار آخر میں دو رکعت نہ پھر بھی پڑھ لوں کیونکہ جتنی نوافل زیادہ ہوں گی تو جو ہمارے فرائض سنن میں کوتاہیاں ہیں وہ ان سے پوری ہو جائے گی اور اگر ہم یہ سب کو چھوڑ دیں گے ان شاء پورا کسی سے کریں گے یہ ایک اشی کا نام اصل میں وہ تفق ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں نا کہ امام علیفہ رحمۃ اللہ ہے جہاں عبادت کا تعلق ہوگا نوافل کا تعلق ہوگا فضائل کا تعلق ہوگا وہاں وہ کثرت پہ زور دیں گے اور جہاں حلال و حرام کا مسئلہ آئے گا وہاں وہ قلت پہ زور دیں گے یہ سفق ہوتا ہے فقی کا مثلا اب کوئی آدمی آٹھ رکاطر بھی پڑھ لیتا ہے ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا اور کیا کرنا چاہیے لیکن جب آٹھ رکاطروی پڑھی ہے تو جن حدیثوں میں گیارہ رکعت والی حدیث موجود ہے تیرہ والی حدیث موجود ہے بیس والی موجود ہے اجماع صحابہ بھی اس کا موجود ہے وہ تو گئے ہی نا باقی آج پہ تو عمل ہو گیا لیکن گیارہ والی پر عمل کون کرے گا تیرہ والی پر عمل کون کرے گا اچھا بیس اچھا. والی پہ عمل اچھا جب آپ نے بیس پہ عمل کر دیا تو یہ تیرہ والی پہ بھی ہو گیا بارہ والی پہ بھی ہو گیا گیارہ والی پہ بھی ہو گیا نو والی پہ بھی ہو گیا سات والی پہ بھی ہو گیا آٹھ والی پہ بھی ہو گیا تمام آہادی پہ عمل ہو گیا اچھا پھر رمضان کا مہینہ جو ہے ویسے بھی تو کمانے کے لیے ہے کیا زیادہ سے زیابت تو اب جو زیادتی جہاں مطلوب ہے وہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے اگر قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ جو لوگ آٹھ رکعت پڑھتے تھے وہ حق ہے تو جن لوگوں نے بیس پڑھی ہے تو باقی نمازیں اللہ ان کی ضائع کر دے گا جس سے نہیں اچھا اگر فیصلہ ہوا قیامت میں کہ اتہاس جو ہے صحابہ کا اجماع والا حق تھا بیس والا تو جیسے آٹھ ہیں باقی رکاتیں کہاں سے لائے گا جس کی زیادہ ہو گئی اس سے تو کام آ جائیں گی نا لیکن اصل سے کم پڑ گئی تو کہاں سے لائیے جائیں گے اس لیے یہ ہوتا ہے تفک ہوا ان ماں کا تو اب یہ تزکیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ان بزرگوں کو اب یہ ان میں غیب نہیں ہوتا یہ اپنے حالات کا دقاضہ ہوتا ہے کہ یار آج مجھے استاد نے مصواق بھیجا ہے اس میں ان میں غیب نہیں ہوتا حضرت جلال بخاری رحمتہ اللہ علیہ اج شریف ہمارے علاقے کے قریب ایک جگہ ہے اور بڑی تاریخی مقام ہے جہاں بہت اولیا اللہ کا اجما رہا ہے اسی طرح ملتان ہے شریف ہے بڑے بڑے اولیا اللہ وہاں گزرے ہیں تو وہاں پر حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ بعد با, میں آئے تو اب محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جب بعد میں آئے تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ جی جیسے آپ اگر پہلے بیٹھے ہوں تو آداب کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے اجازت لے کے بیٹھوں بھائی میں آ سکتا ہوں اکلاقی بات تو حضرت نے جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ فقیر بھی جلتے جلتے اس وقال پہ آ گیا ہے اس شریف کے اور یہاں پر چونکہ آپ مجھ سے پہلے فروکش ہیں تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس میں رہ جاؤں پیغام بھیجیے حضرت جلال الدین بخاری رحمد اللہ علیہ کو جب پیغام ملا تو مسکرائے اور خاتم سے کہا کہ بھائی ایک پیالے میں دودھ لے آؤ وہ دودھ لے آئے پر میں اس کو بڑے ادب کے ساتھ اس پہ رکھو پیالے کو کسی نیچے ٹرے وغیرہ میں اور اوپر اچھی طرح ڈھانپ کے تو حضرت محبوب کی خدمت میں جا کے پیش کراؤ اچھا آپ سب نے یہی سمجھا کہ بھئی اب مہمانی ہے یعنی آدمی دودھ سے افضل چیز کوئی نہیں ہے تو حضرت ان کو گویا کہ ایک قسم کا ناشتہ سمجھ میں روٹی سمجھ رہے ہیں دعوت سمجھنے بھیج رہے ہیں تو وہ پیارا لبل لب بھرا ہوا وہ خادم دے کے حضرت محبوب زبانی کی خدمت میں آیا تو حضرت نے جب دیکھا تو حضرت بھی مسکرائے اور ان کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا تو حضرت محبوب سبانی کے ہاتھ میں اس گلاب کے پھول سے ایک پتی لوچی اور اسے دودھ پہ رکھ کے دودھ واپ اب جو میرے جیسے لوگ تھے وہ تو مٹی سبزیوں ان نے کہا جی بات ہے انہوں نے دودھ بھیج دیا دودھ کو تو شریعت میں واپس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کیسے سنت کے کی خلاف عرضی کا لی دودھ واپس کر دیا اور پھر یہ ہے کہ اوپر گلاب کی پتی کیوں رکھ دی یہ کیا بات ہے تو جب ان کی خدمت میں آیا حضرت الدین مخالف احمد اللہ علیہ کی خدمت میں تو آپ نے وہی دودھ کا پیالہ بھی اور ساتھ ایک روٹی کے ٹکڑے بھی بھجوا دیے حضرت کی خدمت میں کچھ روٹی کے ٹکڑے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے وہ بھی حضرت کی خدمت میں بھجوا دی حضرت بابو سبحانہ نفر بھی الحمدللہ اجازت کر دیا تو اب میرے جیسے جو بیٹھے تھے خشک مولوی جن کا کام ہی صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے بعض مولوی اللہ نے صرف اسی لیے پیدا کیا ہیں کیونکہ صرف اعتراض کریں اور لوگوں کو کافر بنائیں ان کو اسلام سے نکالیں اللہ ہدایت دے انہیں بھی ہم جو فساد کر رہے ہیں ایک اور مولوی؟, مولوی نہیں مولوی نہیں ہے ذرا مولوی تو آئیے انہوں نے دین یہی سمجھا ہے نا کہ بھئی لوگوں کو مار دو ہم مجاہد ہیں اسی طرح جتیا قابلوں سے شوق ہے جو بھی ہوتی کو مارو کسی نے منا کیا مسلمانوں کو مارنے سے کون سا جہاد ہے بھائی مسلمان ملکوں کو بد امنی کا شکار کرنا کون سا جہاد ہے ایک ایسا خطہ ہے امن کے پورے عالم میں جس کی مثال تھی کہ عرب ایک ایسا خطہ ہے جہاں جرائم نہیں جہاں قتل نہیں جا کون نہیں جا داز کر دی نہیں تم نے تو اس امن کو اس عظمت کو ختم کر دیا دشمن کے نہیں تم کوئی جہاد کر رہے یا فساد کر رہے تو بعض مولوی ایسے ہوتے ہیں دین اللہ فیصل اللہ فساد ان کو فساد کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا اور سارا جب تک کسی پر اعتراض نہ کریں چاہیے تو وہ جناب یہ ہے کہ میرے جیسے مولوں کو تو مٹی سمجھ آئی تو بات جو بیٹھے تھے قریب والے انہوں نے کہا حضرت کیسی اجازت مل گئی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا ان نے فرمایا بھی فقیر نے درخواست بھیجی تھی کہ مجھے اچ میں رہنے کی اجازت دی جائے تو حضرت نے دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھیج کے اشارہ فرمایا کہ یہاں اللہ والوں سے پہلے میدان بھرا ہوا ہے گنجائش نہیں یہاں پہلے ہی پاک لوگ کافی رہ رہے ہیں تو آپ کی کوئی گنجائش نہیں آپ کسی اور جگہ سے سی لے جا تو میں نے پھول کی پتی اوپر رکھ دی میں نے کہا کہ اجازت حضرت دے دیں تو جیسے یہ پھول اوپر گزارا کر گیا نا میں بھی اس میں گزارا کر لوں گا تو اس کے بعد حضرت نے پھر مجھے روٹی کے ٹکڑے بھیجے اب ہمارے مہمان ہو ہماری روٹی کھالو لو اب اجازت ہے آپ کو اب رہ سکتے ہیں آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ان اللہ والوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا مقام پیدا کر لیں گے اس لیے اب آپ کو میں اجازت دیتا ہوں رہنے تو اب اس میں جو اشارات اور کرایہ تھے اس کو کون سمجھے گا ہمارا کوئی مولوی ہوگا وہ کہہ گا دیکھو جی دی اس سے بڑی کوئی جہازت ہے یہ کوئی حدیث میں ہے یا قرآن شریف میں ہے کہیں لکھا ہوا اب اس کا کیا علاج ہے اس کا علاج پھر وہی ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت کے ہم تو صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے کیونکہ الحمدللہ نہ محست ہے نہ بغض ہے نہ کسی کو برا کہنے کا عادت ہے اور نہ ہی اللہ ہمیں کام پہ لگائے ہم تو ہر عالم کا کسی بھی مذلک سے ہو احترام کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنا دین دیا ہے اس کے سینے میں قرآن و حدیث سے علم رکھا ہے ہمارے لیے احترام کرے تو اب دیکھیں کہ انہوں نے اشارے کو سمجھ لیا ہم اشارے کو نہ سمجھ سکے اور اگر آپ آگے جائیں گے کال کریں گے تو اشارات حدیثوں میں بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ازواج مبتحات کو کہ میرے بعد سب سے پہلے وفاد جو ہوگی اور میرے قریب آئے گی ات والوں کل نہ میری بی بی بیو میں جس کا ہاتھ لمبا ہوگا تو بی بی ہم کہہ دی ہم نے تو ہاتھ پیمائش کرنا شروع کر دی کی بھی کا ہاتھ لمبا ہے تو ہاتھ بی بی سودا کا لمبا تھا ہم نے کہا بھی یہ بیوی بی جلدی فوت ہوگی اور جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی جائے گی تو لیکن فوت بی بی زینب ہو گئی بی بی سودا فوت نہ ہوئی تو بعد میں سمجھ آیا کہ حضور کا اشارہ تھا اصل اللہ یا دنیا نے ہاتھ لمبے کا بنا یہ نہیں کہ ہاتھ لمبا ہوگا نا خیرات زیادہ کرنے میں تو بی بی زینب کیونکہ ام المسافی تھی تو اس لیے اللہ نے ان کو حضور کے بعد زیادہ وفات کا وقت رکھا تو اس لیے وہاں حادیث میں بھی اشارات ہوتے ہیں بات کو سمجھا فقہ میں بھی ہوتے ہیں اشارات ہر جگہ ہوتے تو اب جناب یہ ہے کہ تزکیے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے روحانی معالج جو ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشی کیوں اب قرآن کا حکم کیا ہے کہ اس کو ان کو پاک کریں اب پاک کیسے کریں تو اب پاک کرنے کا طریقہ ہوگا تو وہ ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں نا آپ روزانہ پانچ پارے من قرآن پڑھا کریں آپ نے پانچ سے پارے قرآن روز ہر حال میں پڑھنا ہے جائے ہر ہاں نماز کے بعد ایک بار پڑھ لو چاہے ایک وقت میں پڑھ لو تو شیخ اس کے ذمہ لگا دیتا ہے تلاوت کتاب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اسراف اس قرآن پڑھنے سے ہو جائے گی اب دیکھتا ہے کہ نہیں اس کا جو ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ حجت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے اور آٹھ رکعات پڑھنی ہیں اور ہر رکاط میں کم از کم آپ نے چار رقو پڑھنے یعنی بتیس رفو قرآن جو ہے آپ نے تحجد میں پڑھنا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک راز کا وقت ہوگا تحجد ہوگی رحمت کی گھڑی ہوگی پھر یہ اتنا لمبا قرآن پڑھے گا اللہ کی رحمت ہے اس کی اسلام سے تو اب وہ تزکیہ اپنے اپنے طریقے سے تزکیا کرتے ہیں بعض لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں بھی تم کثرت سے روزے رکھو تو اس لیے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ طریقے ہیں جن سے ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے یعنی بگڑے ہوئے اخلاق کے لوگ جو ہیں وہ بھی سیدھے ہو سکتے ہیں بہت سارے اچھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میں نے زیارت کی ہے لیکن میری بدکسم تھی کہ ایک تو بنا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی عقل بھی نہیں تھا کہ اللہ والوں سے کیسے ملتا ہے آدمی بزرگوں کو کیسے ملنا چاہیے ان کے کیسے آداب ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا تو ملا تو میں ہوں حضرت کی مجھے یاد ہے ملاقات زیارت بھی میں نے کی ہے لیکن وہ افسوس ہے کہ بھائی ادب نہیں تھا نہ جانتا تھا کہ کوئی فیض حاصل کرتا مقدر میں بھی نہیں ہوگا تو حضرت لاہبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا میں نے نہیں سنا یہ بات یعنی مجھے سنائی گئی اور بہت لوگوں نے سنائی انہوں نے کہا حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی کی اصلاح مقصود ہے لوگ کہتے ہیں کہ بندے ٹھیک نہیں ہوتے اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے تو فرماتے تھے میں فقیر کہتا ہوں کہ میرے پاس آ جاؤ چالیس دن کے لیے لنگر میں آ کے رہو لنگر کا کھانا کھاؤ جو کپڑے میں دوں گا وہی وہ پہنو گے جو روٹی میں دوں گا وہ کھاؤ گے اور جو میں کہوں گا وہ کرو گے اور پھر چالیس دن کے بعد مجھے بتانا کہ تمہاری اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ بالو کی آسوبت میں آنے کا فائدہ ہوا کہ نہیں تو بڑے بڑے لوگ جناب بڑے بڑے شرابی بڑے بڑے نعوذ باللہ زانی بڑے بڑے دادو بڑے بڑے قاتل بڑے ظالم قسم کے لوگ حضرت کی خدمت میں گیا ایسے انقلاب آیا کہ واپس آئے تو ساڑی ہے اور پگڑی ہے اور سنت ہے اور سوازے ہیں تو اسلام یہ نہیں کہ اسلام ایک دفعہ حضرت امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ بڑے مرنج مرنج انسان تھے بڑا کھلے دل کے لوگ تھے ہنس مکھ آدمی تھے اور ان کی صحبت میں سب آتے تھے ڈاکٹر بھی ہوتے تھے مریض بھی ہوتے تھے ان کی صحبت میں شاعر بھی ہوتے تھے کیملسٹ بھی ہوتے تھے اللہ بھی ہوتے تھے بڑے بڑے صنعت کار بھی ہوتے تھے بڑے بڑے ٹیکنوکریٹ بھی ہوتے تھے بڑے بڑے بیوروکریسی کے اونچے اونچے سدون بھی ہوتے تھے اور فقیر بھی ہوتے تھے طالب بھی سب ان کی مجلس ایسی دربار عام ہوتا تھا ہر آدمی آتا اور سب یہ سمجھتے تھے کہ شاہ جی مجھ سے زیادہ محبت کر ہر آدمی شاہ جی رحمت اللہ کی خدمت میں اس دور کا ایک آدمی آیا جو بہت بڑا آفیسر تھا تو اور تھا بھی کیپ قسم کا آدمی بے دین آدمی بحریہ قسم کا آدمی اکثر چونکہ یہ بیچارے یہ جی بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہیں نا سارے انگریزی سکونوں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں دین سے تو ویسے ان کو شرب نہیں ہوتا ان کو اتنا پتا ہے کہ باپ دادا کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں بولنا آؤ زیادہ اسلام سے ان کو لگاؤ نہیں ہوتا اور تو صحیح سمجھتے کہ اسلام جو ہے یہ پرسنل معاملہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ پرسنل معاملہ ہے نہ بات پڑھیں ٹھیک ہے نہ پڑھیں کوئی بات نہیں کیا ہے یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے نا آدمی کا وہ کہتے ہیں یہ عبادات جو ہیں یہ کیا یہ نہ عبادات دین ہے نہ معاملات دین ہے باقی بدلی دین کیا ہے بہرحال وہ حضر شاہ جی کو کہنے لگا کہ شاہ جی دیکھیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ساری ساری رات تقریریں کرتے رہتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اتنی مشقتیں اور اتنی گلا پھاڑنا اور زور زور سے تکلیفیں کرنا فائدہ کیا ہے شاہ جی جو لوگ جیسے تھے ویسے ہی تو ہیں کون سی بھی آ گئی ہے کہ آپ لوگ اتنا محنت کر رہے ہیں کیا فائدہ ہوا لوگ جرائم اسی طرح ہیں ختم اسی طرح ہے ڈکیٹیاں اسی طرح ہیں اور اسی طرح جھوٹ ہے شراب ہے رشوت ہے زنا ہے فحاشی ہے اور یا نہیں تو آپ کی تقریب ہوگا کیا شاہ جی آرام کریں ریسٹ کریں میں آپ کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ بھجواتا ہوں وہاں آپ کا انتظام کرتا ہوں آپ دو تین مہینے سکون کے ساتھ شاہ جی رہے کیا رات دن سفر رات دن سفر وہ شاہ جی کی تو بڑا مثال مشہور تھی نا کہ آدھی ریل میں کٹ گئی زندگی اور آدھی جیل میں کٹ گئی اور میں شاہ جی رحمۃ اللہ نے کے بھائی ہمارے مقدر میں تو یہ تھا کہ جب ہم نے تقریر کی تو لوگ نے کہا واہ شاہ جی اور جب ہم جیل چلے گئے لوگ نے کہا آہ شاہ جی بس اسی واہ اور آہ میں ہم ہو گئے اسی واہ ان نے کہا قوم یہی سیلا دیتی ہے جب آپ تقریر کریں گے تو کہ صبح آ رہا ہو گیا جی اور اگر کوئی تکلیف ہے گا یہ بڑا افسوس ہے یار آدمی تو اچھا تھا پوچھنے بھی نہیں آئیں گے یہ بھی پتہ نہیں کریں گے اس کے گھر میں بچے کے پاس روٹی بھی ہے کہ نہیں یہ قوم بڑی بے وفاق قوم تو اس نے کہا کہ شاہ جی اچھا اصل اس کا مقصد کیا تھا وہ بے دین تھا نا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اپنی بڑائی بیان کریں گی اور دوسرے لوگوں کو کہہ کہ ہیں کہ بولو کا کیا فائدہ ہے یار چھوڑے مولوی ایسا کام بھا. کر کر کرتے رہتے ہیں بولنے کی عادت پڑ گئی شاہ جی نے سنا اور فرمایا کہ ہاں بیٹھے تم ٹھیک کہتے ہو میرا رات کا جو موچی دروازہ لاہور میں جلتا تھا کیا خیال ہے تمہارا کتنا آدمی ملے اتنے کہا جی کہ آج کی اخبارات میں تو ایک لاکھ آدمی کی حاضری لکھی ہے اور گورنمنٹ کے آداد و شمار کا جو تقاضا ہے وہ دس ہزار ہے ان کی جو رپورٹیں ہیں کہ مجموعہ دس ہزار کا تھا اخباریں کہتی ہیں لاکھ سے اوپر تھا میری رائے یہ ہے کہ بیس پچیس ہزار حقیقی مجمع تھا باقی جو ہے اخباروں والوں کو بھی بار سچی نہیں ہمارے رپورٹروں کی بھی سچی نہیں بیس پچیس ہزار آدمی کم سے کم تھا شاہ جی نے کہا چلو بھائی ہم تمہاری بات مانتے ہیں بیس ہزار آدمی شاہ جی نے فرمایا یہ جلسہ کب شروع ہوا انہوں نے کہا جی شاہ کے بعد ساڑھے کب ختم ہوا ان نے کہا جی صبح کی روز تو جل سگاویں ہوئی انہوں نے کہا میرے بھائی پچیس ہزار آدمی کو آٹھ گھنٹے کے لیے بخاری نے ہر گناہ سے روک لیا یہ کوئی کام نہیں ہے سگریٹ پینے والے کو سگریٹ سے روکا حکے والے کو حکے سے روکا جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے سے روکا غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے روکا دھوکا دینے والے کو دھوکا دینے سے روکا پچیس ہزار آدمی کو آٹھ گھنٹے کے لیے بخاری نے ایک جگہ باندھ کے بٹھا دیا اور ہر گنا سے روک دیا کیا یہ کم فائدہ ہے اور دو کم سے لے کر کراچی تک اولا مار کے ایک دن کے جل سے گن لو اور حال گن لو اگر اولا مار ایک کروڑ آدمی کو بھی گناوں سے روکے ہوئے ہیں تو ہم تو کام کر رہے ہیں تمہاری فورسز کیا کر رہی تم ہمیں بتاؤ گے تم نے کیا دیا ہے کام ہم ہو اتنا تو دیا ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے آ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں باوضو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سن رہے ہیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہو سکتا ہے چور بول رہے ہوتے ہو سکتا ہے فلم دیکھ رہے ہوتے ہو سکتا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہو سکتا ہے اخبار پڑھ رہے ہوتے ہو سکتا ہے کسی سے غلط کے کی بات کہہ رہے ہوتے ان سب گناہوں سے بچنا یہ کم فائدہ تو اس بچارے کو پھر بات سمجھ آئی کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسان کی اخلاق کی اصلاح کی ہوتی ہے لیکن طریقے ہوتے ہیں اور سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نماز تلاوت کتاب اور قرآن کی تلاوت حدیث مبارک کی تلاوت احمد اللہ کی صحبت علماء حقہ کی صحبت اور وہ صوفیاء آئے کہ جو قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا سمجھتے ہوں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں بیان ہو یہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے یہ ساری باتیں کہا گئی آپ کی فاتحہ سے ہیں ساری بات کیوں قرآن فاتحہ میں نا سراط المستقی سراط انمتا <نتحدث> اور اننت علیہ کون ہے جن آئی سی ایس کے ہوا ہو یا سی ایس پی کے ہوا وہ ہوتے اننتال انام تارے ہم سے کیا مراد ہے یعنی جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہو سی ایس پی کیا ہو آئی سی ایس کا دی امتحان دیا ہو یا منسٹر ہوں یا گورنر ہوں وہ نہیں فرمایا انام اللہ علیہم من علیہ نبی نوشا بہت سنا اولا کر رفیقہ اور اسے تو اخلاق کی اصلاح ہو بردر کیسے اخلاق تو اسی لیے اب علماء کرام نے علماء بتا نے یہ لکھا ہے کہ جب ہم صورت فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تعلیم اخلاق ہے اسی لیے جیسے آتا ہے کہ تخلقوب اخلاق اللہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کے مطابق اپنا خلق بناؤ اب بندہ اللہ, اللہ کے اخلاق کے مطابق کیسے فلق بنا اس کو سمجھا ان نے فرمایا کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین تو خلق اول کیا ملا کہ اللہ کی ذات محمود ہے تمام حمد کی سزاوات تمام بحمد کے لائق اللہ کی ذات ہے تو ہمیں اس اخلاق کی سبق کیا ملا کہ بھائی تم بھی محمود بنو تم بھی مضموم نہ بنو ایسے کام کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں بھی اچھی رائے کا انسان اب دوسرا فلک کیا ملا رہا ہوں پنال سب کا رب سب کا تربیت کرنے والا سب کا پالنے والا اچھا صرف انسان نہیں انسان چن چرند پھرند حوان سب کو پالنے والا کون ہے اللہ ہے اچھا وہ پالنے کا انداز ایسا ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے سب کے لیے عام کر دی یہ نہیں ہے کہ بارش برسے گی مسلمان کے گھر میں تو آئے گی لیکن کافر کے گھر میں نہیں برسے گی بلکہ ان کے ملک میں دو اور زیادہ ہوتی ہے ہم تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ بغیر دعا کے تنگ آئے ہوئے ہوتے جب دیکھو بارش اچھا بالکل آپ گھر سے نکلیں گے نا بالکل موسم بالکل یعنی کلیئر ہوگا لیکن وہ پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کے بعد بارش شروع ہو جائے گی اسی لیے وہاں بڑا مشہور ہے کہ تین ڈبلو کا کوئی پتا نہیں ہوتا ویدر وق پر موومنٹ یعنی گھر سے نکلو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ واپسی پہ پیڑھی گھر میں ہوگی یا چلی گئی ہوگی اور ڈپٹی ورک کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جب کام پہ جاؤں گے جناب چھٹی صاحب لگ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے اور ویدر کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی تو سورج نکلا ہوا ہے جب ہم آگے جائیں دوبارہ سے آ جائے گی اس لیے وہ ہر چیز جو ہے نا جی وہ اپنے گاڑی میں رکھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ چھتری بھی اس میں پڑی رہے گی چپل بھی اس میں پڑے رہیں گے گرم کپڑے بھی اس میں ضرورت کے مطابق پڑے رہیں گے اور بیوی بی ویسے ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے وہاں اس کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت باقی کام کا معاملہ رہا تو کچھ نہ بھی ملے تو آدمی بوٹ پالش کر لے روٹی دکھا دیتے ہیں وہ کسی نے اپنا آیا نا مدت کے بعد یورپ سے پاکستان میں تو کہیں رشتہ مانگنے کے لیے گیا تو آپ بظاہر تو بڑی بری پیس سوٹ پہنا ہوا اور آپ بڑے سن سو کے ہاتھ میں بریف کیس اور ریکس کی گھڑیاں تو انہیں پوچھا کہ آپ وہاں کرتے کیا ہونے کا میں وہاں ڈی سی ہوں اب ان کو بڑی خوشی ہوئی یار ڈی سی تو بڑی بلا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو ڈی سی بڑی چیز ہوتا ہے ضلعے کا بادشاہ ہوتا ہے ڈی سی تو وہ جناب ان نے کہا کہ کسی طرح سے تصدیق کرو تو دیکھو اگر آپ کے اعتماد نہیں آتا پاسپورٹ سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی دیکھو اس میں کیا دیکھو پاسپورٹ دیکھ لو یہ میرا گرین کارڈ دیکھ لو یہ میری ڈینٹ ہے یہ دیکھو سب پہ لکھا ہوا تھا ڈی سی وہ جناب یہ ہے کہ اپنا ان رشتہ دے دیا بڑے خاندانی لوگ تھے لڑکی شادی وادی ہو گئی جب وہاں گیا تو وہاں پتا لگا کہ حضرت تو ہوٹل میں برتن دھوتے ہیں تو ان نے کہا یار تم نے کیسے دھونے کا میں نے کہا تھا ڈی سی ڈش کلینر ڈشز کلین کرتا ہوں تو ڈی سی تو ہوں میں یہ آپ نے اگر اس کو ڈپٹی کمشنر سمجھایا تو تمہاری پیو وہ بھی ہے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جو میں نے کہا وہی کام نہ کر رہا وہاں پر دیکھ لو اگر آپ ڈی سی کا ترجمہ ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں تو یہ تو پھر آپ کی کے ملک میں ڈپٹی کمشنر ہوگا وہاں تو ڈی سی اس کو کہتے ہیں جو وہ ڈیش دھوتا ہو پرسن ہوتا ہو اور وہ میں کام کرتا ہوں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز کہ اللہ کی رویت عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے محبت کریں کافر ہے ہندو ہے عیسائی ہے یہود انسان مخلوق ہے ہمیں یہ حق نہیں پہنچا کہ ہم ان کو ظلم کریں ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک تقابل آتا ہے ہر آتی ہے جنگ آتی ہے وہاں پہ جو حکام شریعت کے ہوں گے اس کے مطابق چلیں اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو آج دس ہزار کا لشکر جرار میرے آقا کے ساتھ ہے اور صحابہ کہتے ہیں لا قریش کا یوم آج کے بعد تو قریش کا بچہ بھی نہیں رہے گا موقع میں انہوں نے جو ہم پر ظلم کیا ہم بھی گن گن کے بدلے لیں تو جب حضور قریب آئے اپنی فوج کو ترتیب دیا میں منا میں سرا درمیان میں حضور خود رہے تو آپ نے فرمایا میں دیکھو میرے صحابہ بات سن لو کہ جو آدمی من دخل مسجد الحرام فلح ابان جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو امان من دخل ادارہ ابھی سفیان فلح امان جو ابھی سفیان کی حویلی میں چل جائے اس کو بھی امان من اغل کلفا و فل ہُو امان جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان من الق سلاح فلح امان جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان بوڑھے کو بھی امان عورت کو بھی امان بچے کو بھی امان ان کے کسی پادری پنڈت کو بھی امان سبق کہتے ہیں تو امان امان امان امان تو یہ ہے وہ کہ اللہ نے جیسے سب پہ میئر بانی وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تم بھی سب سے بھلائی کرو تم بھی سب کا خیال کرو اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر گوشت تم زیادہ نہیں پکا سکتے پانی تو بڑھا سکتے ہو شوربا تو زیادہ بڑھا سکتے ہو وہی شوربے کا پیالہ ایک بھیج دو ہم کھائے تو تاکہ بھوکا تو نہ رہے کہ تمہارے اندر بھی وہ تربیت کا مادہ اسی لیے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم نے فروٹ کھائے ہیں تو چھل کے دروازے میں نہ پھینکو کوئی غریب گزرے گا اس کو خوشبو آئے گی یار اس گھر میں تو آم کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں تو سوکھی روٹی بھی نہیں ہے تو اس کے دل سے جو ہوک نکلے گی نا وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے اس لیے ان کو بھی لپیٹ کے رکھو اگر کسی کو ضرور کھلا نہیں سکتے ہو تو دکھ تو نہ پہنچاؤ اسلام ہمیں تعلیم کہ اللہ نے جیسے فرمایا کہ میری صفت کیا رب بلا میں سب کا رب ہوں سب کے پالنے والا ہوں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے بچے کو تو جب بچہ پیدا ہو تو ماں کے سینے میں دودھ آئے لیکن کافر ماں کے سینے میں دودھ نہ رکھے یہودیسٹ ماں کے سینے میں دودھ نہ رکھے عیسائی ماں کے سینے میں دودھ نہ رکھے ہندو ماں کے سینے میں دودھ نہ رکھیں ان کے بچے مر جائیں جان جھوٹے نہ دودھ ہوگا مر جائیں گے اور میں نا وہ جس چیز کی تو سب کو دی پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں پانی سب کو دیا ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا میں نے پورے میدان میں ہوا رکھی ہوئی ذرا کپڑا ہلاو ہوا بوجھ اب یہ ہمارے کوئی پنکھا تو ہوا پیدا نہیں کرتا ناسل ہوا تو کھڑی ہوئی ہے یہ تو حرکت سے ہوا ہمیں لگتا ہے اس لیے اللہ پاک نے دوسری صفت قرآن میں کیا آئی پہلا خلق کیا ہے الحمدللہ اور دوسرا خلق کیا ہے رب العالمین اور تیسرا خلق ہمیں کیا بھی دے گا کہ اسی سب الرحم الرحیم کہ بڑا مہربان نہایت رحم کہ اللہ کی مخلوق میں شفقت کیوں بڑا مہربان نہایت رحم والا کہ جب تم رحم کرو گے جو وہ صفت رحمت جو اللہ کی ہے جب اس سے تم لو گے تو من رحمہ روحما جب تم رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا اسی لیے آتا ہے من رحیم اور جس نے زمین والوں پہ رحم کیا آسمان والا اس پہ رحم کر دیتا ہے تو یہ شفقت القل ہے کہ غیروں پر رحمت کرنا غیروں پر احسان کرنا اور اس میں یہ بھی تمیل نہیں ہے کہ تم نے کس میں کیا یعنی صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی بڑی تھی بڑی زانیہ اور بڑی خواہش بازاری عورت تھی اور وہ جا رہی تھی کسی اتفاق سے سارا میں پھنس گئی جب پیاس نے تنگ کیا تو دیکھا کہ ایک کچا کنواں ہے سہارا میں جیسے آم کھدائی کر کے پانی نکال لیتے ہیں باہ اس نے دیکھا کہ پانی تو ہے اب بڑی پیاسی تھی اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں نے پاؤں سے جوتا اتارا اپنے بوٹ نکالے اپنے شوز نکالے اور دوپٹے کو رسی بنایا اور باندھا اور اس سے جا کے کچھ کچھ گھونٹ گھونٹ آئے گا تو جان بچا لوں گی تو جب نکالتے بن کل کوئی الحسو اللہ طرف دیکھا کہ کتا تڑپ رہا ہے پیاس سے اس نے خود منہ میں پانی نہ ڈالا پہلے کتے کو پانی ڈال دیا پھر نکالا پھر ڈالا پھر نکالا پھر, نکالا پھر ڈالا پھر خود پیا کٹا اس پچل پر اس کو پانی مل گیا وہ ہوش میں آ تو اللہ تبارک تعالی نے اس کے صرف اس مخلوق پہ رحم کرنے پر کتے پر اور وہ بھی کتے پہ جو نج سرائن ہے اس پر رحم کر رہے تھے اللہ نے سارے گنا بابا تو اب حالانکہ دیکھیے بندے پہ بھی رحم نہیں کیا ہے کتے پہ رحم نہیں کیا اس کو کہتے ہیں شفقت شبقت خلق کہ اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا تو جب کیوں کہ اللہ کی صفت ہے رحمان رحمان مانا مہربان رہیمان نہایت رحم والا تو میں دونوں مبارکے ہیں لیکن رحمان جو ہے رحمان دنیا وہ مل آخرا کہ قیامت میں تو مہربانی پھر صرف ایمان والوں پہ ہوگی لیکن دنیا میں مہربانی سب پہ ہوگی سب کو پانی ملے گا اولاد ملے گی روزی ملے گی بارشیں ملیں گی موسم ملے گا رہنے کے لیے زمین ملے گی اور چھت کے لیے آسمان ملے گا رات کو چمکتے ہوئے تارے ملیں گے نظام عالم کو چلانے کے لیے سورج تان تارے ہوائیں سب کو سفر کر دی ہیں اللہ نے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم بھی اپنے اندر ایسی سفتیں پیدا کرو کہ تم بھی ہر کسی پہ مہربانی کرنے والے سب کی تربیت کرنے والے سب کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے اور اپنے آپ سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دینے والے اس کو کہتے ہیں وہ سفتیں جو رحمت سے پیدا ہوتی ہیں تو اب جناب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا ماں لکھی ہو جب آپ نے مالکی یوم الدین بڑا کیا مانا ہے مالک یوم الجزا قیامت کے دن کا مالک ہے تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا کے تم اپنے اندر عدل و انصاف پیدا کر کیوں اللہ عادل ہے وہ ظلم سے پاک ان اللہ اللہ تو ظلم کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے وہ ظلم سے پاک ہیں و صفات نقصان سے پاک ہیں تو اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ مالک یوم الدین کے دربار میں تم نے آنا ہے تو وہاں سے اللہ نے تمہیں حکم کیا دیا ہے کہ اعدل ہوا اقرب کہیں پر میں آئی بنا تو ہر بات میں عدل کہ طول ہو تو عدل پیمائش ہو تو عدل کبھی گواہ بن جاؤ تو ادل کبھی جج بن جاؤ تو عدل کبھی حاکم بن جاؤ تو عدل کبھی گھر میں بڑے بن جاؤ تو ادل اگر اللہ نے تمہیں دو بیٹے دیے چار بیٹیاں دی ہیں تو عدل تمہاری ایک بیوی کے بجائے دو بیویاں ہیں تو عدل کیونکہ ہم نے اسے آ کمانا ہے اور اس کی دربار میں ہم نے قیامت میں جانا ہے تو ہمیں مالکی اوم دین سے کیا سبق ملا عدل و انصاف کا کہ ہم اپنے اخلاق میں ہم اپنے معاملات میں عدل و انصاف پیدا کریں کہ یہ نہ ہو کہ لینے کے لیے اور باٹ ہوں اور دینے کے لیے اور باٹ ہوں کھانے کے دانت اور ہوں اور دکھانے کے دانت اور اسلام اس کا اخلاق کا سبق نہیں دیتا وہ کہتا ہے مالکی اومین اچھا جی اب آگے کیا آیا اگلا سبق کیا ملے گا ہمیں کا نام آپ اسی طرح دیکھتے ہیں نا خل کے اخلاق اول اخلاق نمبر ایک اخلاق نمبر دو اخلاق نمبر تین اخلاق نمبر چار اب آپ پانچ میں آ گئے یہ کیا کرنا بدھ سے ہمیں کیا ملا اس میں اولا کہتے ہیں کہ سے یہ ہمیں ملا دبا کہ مولا ہم تیرے بندے تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے تیری صفت جو ہے تو مالک ہے ہم تو مملوک ہیں ہم تو غلام ہیں بندے ہیں غلام کی بھی بلا کوئی حیثیت ہوتی جب بندہ غلام ہوتا ہے کہ آپ ہی کو آپ نوسر رکھتے آپ اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کھڑے، کھڑے،, کھڑے،, کھڑے کھڑے آپ کہتے ہیں جاؤ بھائی میرے لیے بازار سے پہنچی حاضر وہ بھی بچے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ جناب آج جو آپ چیز منگوا رہے ہیں اس کا تو موسم بھی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کا ہیں نہیں اس میں وہ سبق ہمیں کیا مل رہا ہے توازو کہ میرا بولا ہم تو تیرے بندے ہیں اور دیکھیں نماز کیا ہے سوازو حج کیا ہے سبازو سواف کیا ہے کو کے سبازو مطلب صفا مربع کیا ہے طبازو. دوڑے اللہ نے کہا کبا دوڑے کنکری مارنا بھی کوئی تو عبادت ہوتی لیکن سوازوں کا معنی یہ ہے کہ غلام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ غلام پوچھا کرے کہ جی اس میں کیا حکمت ہے غلام کا تو معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو مالک کا حکم ہے تبھی اسی لیے بڑی مثال مشہور ہے نا جی بادشاہ جو تھے محمود وہ ایاز کو بڑا پسند کرتے تھے تو لوگ جلتے تھے کہ بھئی اس ملازم کو ہم پر کیوں ترجیح دیتا ہے تو ایک دن بادشاہ نے سارے دوستوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی آج مجھے بڑی خوشی کیا میں نے دی ہے میرے تو میرے اس کمرے میں جو چیزیں موجود ہیں ایک ایک چیز ہر آدمی اٹھا رہا لیکن شور نہ کرو عدد سے احترام سے ہر بندہ جو چیز اٹھائے ایک اور اٹھائے گا صرف ایک لیکن جو اٹھائے گا میں اس کو دے دوں گا یہ جی, ٹھیک اچھا بادشاہ کا دربار تھا بادشاہ کا کبرہ تھا وہ مذاق تو نہیں تھی کسی نے جناب قیمتی جام اٹھا لیا کسی نے قیمتی قالین اٹھا لیا کسی نے قیمتی پیننگ جو لگی ہوئی تھی بڑی قیمتی قیمتی وہ اٹھا لیں کسی نے کوئی تصوی تھی جی وہ اٹھا لی کسی نے کوئی موتی اٹھا لیا سب نے اٹھا لیا اور ایال او, کونے میں کھڑا ہے خاموی جب سب نے لے لیا بادشاہ نے کہا بھی ڈھائی بالکل میں نے دے دیا تو ایال کو بولا بھی تم کیوں چپ کر کے کھڑے ہو آج جو چیز اس کمرے میں موجود ہے جو چاہو لے لو تو نے کہا جی مجھے تو پھر صرف آپ کا آپ کا قرم چاہیے آپ کا وجود چاہیے آپ کی ذات کے ساتھ رہنا چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو کسی کو جام عزیز تھا کسی کو قالین عزیز تھی لیکن عیاز کو تو میں عزیز ہوں نہ صرف عیاز پیارا نہ ہو تو میں کیا کروں لوگوں نے تو چیزیں پسند کی لیکن عیاض ہے مجھے پسند کیا کسی کا میں ہمیں دوازم دوازم دوازم. اور کا رس نہیں اس میں ہمیں گنا کا سبق ملا کیا مانا کہ تجھ ہی سے مدد جاتے ہیں بس ہمارا اللہ تیرا کوئی مددگار ہے ہی نہیں نہ کسی سے ہم نے مانگنا ہے صرف تجھ ہی سے مدد جاتے ہیں اسی لیے ہمیشہ یاد ہے کہ یہ کا مقدم ہے نا حسل کا پیدا ہو گیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی لیے وہ ہمارے ایک بزرگ عالم تھے وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر مسئلہ سمجھو ہے تو اسی ہی اور بھی میں نا ایک ہوتا ہے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اگر ہوتا نستعین نسو کا یا نہ بولو ایا کا یا کا مقدم نہ ہوتا تو حفر کا فائدہ نہ ہوتا جب یا کا مقدم ہو گیا تو حسن کا فائدہ ہو گیا کہ تیری ہی عبادت کر دے اب جیسے مثلا آپ کو بیوی بی کہے کہ تیری بھی ہوں یا تیری ہی ہوں اب آپ خود فیصلہ کریں اگر وہ کہیں کہ تیری بھی ہوں اور کبھی کبھی لائقہ بدلنے کے لیے کسی غیر کی بھی ہوں تو پھر بندہ بغیرت بنے گا اسی طرح اگر وہ کہے کے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کبروں پر بھی تھوڑا سا ٹکر وکر مان لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم جا کر کسی درخت پہ سورج پہ آگ پہ چمکتی ہوئی چیزوں کے آگے بھی جھک جاتے ہیں تو پھر وہ عبادت نہ رہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں تو کنارے اچھا خدا کی قدرت ہے کہ جب کنار آ جائے نا تو آدمی پر ہو جاتا ہے اور جب تباہ آ جائے تو آدمی فقیر ہو جائے جب امکینات ہوگی کہ تو جی سے مانگ مانگنا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی ہوئی ادھر ادھر حضرت بھائی عزیز گستاوی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے بڑا عجیب واقعہ لکھا انہوں نے لکھا کہ بہت بڑا قد پڑا ہمارے دور میں اتنی قط پڑا اتنی قحط پڑا اللہ معاف کرے کہ لوگ جو تھے پرانے پرانے چمڑے ڈھونڈ کے پانی میں ابال ابال کے غریب کی تھے اتنی کہت پڑ لے کے کہ میں گزرات ایک بندہ بیٹھا بڑا ہنس رہا ہے اور بڑا مسکرا رہا ہے اور بڑے بڑے خوش اور بالکل بے فکر میں نے اس کو بلایا میں کہا بھائی لوگ کہات کے بارے رو رہے ہیں پریشان حال ہے اور تم اتنے مست بیٹھے ہوئے اجیب بات ہے اس نے کہا جی میرا جو مالک ہے نا جس کا میں نوکر ہوں اس کے تو گودام کے گدام گلے کے بھرے ہوئے مجھے کیا فکر ہے وہ ہیں جن کے گھر میں دادے نم مجھے کیا میرا جو مالک ہے نا اس کے تو مینوں کے حساب سے گودام ہے سٹور ہیں اور بڑا بڑا بازاریں ہیں ہمیں تو کیا فکر ہے ع فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو اس بندے کو اپنے دنیا کے بندے پر کتنا ناز ہے اور جس کے پاس خزائ سماوات بلال ہیں جب اس کے ساتھ تعلق بن جائے تو ہمیں فکر کر دیں گے کیا اس لیے کہ جب خدائیات کا مالک ہے تو ای کا دستئین سے ہمیں سبق ملا کہ نہ کا کہ ہم صرف میرا مولا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں نہ کوئی دروازہ ہے نہ ہم دروازہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ خلق ملا وہ بھی ہم نے فاتحہ سے سیکھا اب اس کے بعد آئے عہدینسر المستقیم اس میں بھی ہمیں سبق ملا کہ مولا صراط سے مستقیم کیا وہی علم حکمت والا کہ ہمیں سے راستہ ملے تو سیدھا علم ملے تو سیدھا اب اگر ہمیں گمراہ علم ملا پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے علم تو ہے نہیں پر آپ دیکھو نا ناچنا بھی تو علم ہے گانا بھی تو علم ہے موسیقی بھی تو علم ہے جادو بھی تو علم ہے اور اسی طریقے سے آتش بازی یہ بھی تو علم ساری چیزیں علوم ہیں لیکن ایک علوم زبرا ہیں ایک علوم ہیں ایک علوم دالتا ہیں ایک علوم ہدایت والے ہیں ایک علوم رحمانیہ ہیں ایک علوم شیطانیہ ہیں اب دیکھو نا جیسے یورپ ہے ان کے پاس کوئی کم علم ہے دنیا کی تمام جدید ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے جدید علوم تو سارے ان کے پاس ہیں جدید جو اس وقت حاجات ہیں دنیا کی وہ ان کے پاس ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم ان علوم سے علوم نافیہ حاصل کرنے کے بعد اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں سبق ملا کو ملا کہ, کہ یا اللہ ہمیں علم و حکمت عطا فرما ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور اس میں بڑی عجیب بات لکھی ہے لما نے انہوں نے کہا کہ اگر علم حکمت ہو اور علم رحمانی ہو تو اس سے روح اور بدن دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کے لیے نور پیدا کر دیتے ہیں میور دلہ ہو بھی خیرن پکے ہو بدیم اور اسی طرح اللہ بھرواتے میور دلّیسلام بہو وہ اللہ کی طرف سے نور میں آ جاتا ہے اور اس سے روح اور جسم دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اگر علومے یعنی شیطانیہ ہوں جسم و جان کو تو فائدہ پہنچے گا لیکن روح کو فائدہ پہنچے گا اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے پاس کتنے علوم ہیں لیکن ان کا جسم و کو تو فائدہ ہے ایئر کنڈیشن ہے گاڑیاں ہیں کاریں ہیں اور بڑے بڑے عجیب عجیب راحت کے اسباب ہیں ٹیلی ویژن ہے انٹرنیٹ ہے ڈشیز ہیں کیبل ہیں فلاں ہے لیکن روحانی طور پر یہ عالم ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہر بیس سیکنڈ کے بعد ایک عورت کی عزت و عصمت راز کی جاتی ہے ہر بیس سیکنڈ